الحبی صلی, صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیو وکیل عطار استاذ شعر الحاج المفتی حافظ محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ الباری کے انتقال پر ملال پر شیخ شریعت و شیخ طریقت دامت براکات العلیہ کے دلی جذبات اور دعا بعد جنازہ علمی مدنی مرکز فیضان مدینہ دعا بعد تدفین صحرائے مدینہ باب المدینہ اور تلقین کو مکتبت المدینہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سنیے اور ایمان تازہ زندگی میں جو ہیں مجھے ایک سال یہ ملک کی آپ کا سوال کہیں نہیں ان انشاءاللہ اللہ بڑے تو اس وقت شاء اللہ الحمد للہ اس وقت قرآن بارہ شریف اور کے ہم کو مدین پرانا تقبل اللہ سب لکھ کر ابھی بھی کرو اور تیجے میں بھی میرے کو یہ پرچیاں پہنچا جاتے تو تیجے میں زیادہ لوگوں کے پتا چلے کہ راؤ استعمال میں رہنے میں کتنا فائدہ ہے اور روٹ میں بھاگنے کو ناراض ہوئی ہو اسلامیہ بھی ناراض سے ناراض ہو گیا سے پڑھے ہوئے اور پڑے تھے کہ ہم روزستان میں بنے ہیں بلکہ, بلکہ عملی ہی جو تو پڑھے رہے پڑھے ہیں پڑھے ہی رہنے سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ قبر میں بھی ہوگا عشر میں بھی آرام ہوگا انشاءاللہ ان جہاں میں آ ہوگا دعوت الحمد للہ را ان شاء الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اور دعوت والوں سے بھی پیار ہے میں دعوت سلامی دعوت والا جو میرے ہیں وہ میری دعوت سلامی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا میری وصوت ہے کچھ بھی ہو گیا کو کسی ذمہ دار سے موبائل والے نبی تو نہیں بھولے تو کر رہی ہمیں کرتے ہیں نہ پیارے سے کو کو اس مجھے اپنی اور سارے لی کے لوگوں کی کوشش باپا ہم سے عہد وفا لے لے ارادہ کرتا ہوں دعوت اسلامی کے ساتھ اسلام آخری دمک بابا ستا دادا چاہے کسی بڑے, سا سا بڑے سے بڑے ذمہ دار سے کتنا ہی بڑا اختلاف ہو گیا دعوت اسلامی کو نہیں چھوگا اور اگر اس کی ہو سکی تو اصلاح کروں گا اور ورنہ جب تک شریعت واجب نہ کر دے اس وقت تک اس اختلاف کا کسی سے پتا نہ گرا نہیں میری دعوتیں سزا کو نقصان نہیں پہنچا گا را کو آباد سے کبھی بھی سزا کے چھپے اس کو کباب مولا کر سکے مولا Allah پڑی اور یہ میں پور پا نہیں میں پڑھ کر سزا رہا جامعہ میٹرو میں خواب دیکھا کہ مفتی, مفتی فاروق, فاروق صاحب رحمت اللہ کا جنادہ اور دیگر اور تو اتنے میں پھر اس خواب کے مفتی فاروق کے چہرے سے دلکھا پٹایا تو مفتی فاروق صاحب ذکر اللہ میں مشغول تھے اور سب سیارا جلدا جلدا جلدا نوان بعض بھاری بھائیوں نے جو اسلائی ہے مسئلے شامل تھے کون کون شادل تو اب سب کے سامنے گواہی بھی ہو جائے تو ماں باپ ہو جائے سارے بادشاہ داو کے رہے ان کا ان کہنا یہ ہے کہ ہم جب اصول دے رہے تھے تو اس وقت مفتی فاروق مسکرا رہے تھے کس نے دیکھا پر مسکراتے ہوئے دیکھنے والے جب نے ہاتھ ہوئے ہیں الحمد میں ماموں کے پاس آیا چاچا کے پاس آیا میں الحمدللہ میرے مدنی بیٹے کے پاس اسلامی والے اور نہیں مجھے کوشش کب شروع ہوئی ہے مجھے کھانا کھانے تک تو میرے اسلامیہ نے بتایا اس کو پتا تھا کہ بتایا نہیں چاہیے بھی بات کے بات کے بات تب اس نے وہ ناگ شریف مجربی اور برابر تقریباً دو گھنٹے میں پیارا امی سے زیادہ جلدی میری شہادت میں شریف کئی علماء کرام اور مشائق جو تشیب لائے نماز جنازہ کے لیے رکن شعرا مفتی محمد فاروق بلکہ یہ رکن شعراء کے ساتھ ساتھ ہماری شورا بشمول میرے ان کو استاذ شعرا کہتے تھے ہوں کیونکہ یہ ہماری بہت اچھی رہنمائی کرتے تھے اللہ ان کا نعم بدل عطا کر دے اور ان کی خدمات کو قبول کر لے خدا کی قسم مجھے بہت صدمہ ہے میں بہر الفاظ میں کیا کروں کہ اگر شاید شاید شاید میرا بیٹا چلا جاتا اس کی جگہ تو شاید مجھے اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا میرا دل جانتا ہے کہ ان کے جانے سے جو مجھے میری دعوت اس نقصان خدا کی قسم یہ میرے دل کے جذبات ہیں یہ الگ بات ہے کہ میں عوام کی طرح سر نہیں پچھاڑوں گا چیخیں نہیں ماروں گا کپڑے نہیں پھاڑوں گا پول پھول نہیں بکوں گا کہ میں ایک مذہبی ماحول کا فرد ہوں اور الحمدللہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ حاصل ہے کہ ہمیں غیر شرعی کلمات نہیں بولنے ان کے ماں باپ وغیرہ کا رشتہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہوتا رہے لیکن ہمارا رشتہ جو تھا وہ روحانی تھا اور خدا کی قسم انہوں نے دعوت اسلامی کی بہت رہنمائی کی اور ماشاءاللہ ہماری شورا کا ایک ایک فرد ان کا ایک ایک رواں ان سے ماشاءاللہ بہت خوش تھا اور سیٹ تھا الحمد یہ سب کو خوش کر کے دنیا سے جا رہے ہیں بڑی عزت پا رہے ہیں الحمد وفاداری میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور یہ ایک لمحے کے لیے دعوت اسلامی سے ٹوٹنا ان کا مجھے یاد نہیں ہے ہمیشہ انہوں نے وفاداری کی اللہ تعالیٰ ان کی وفاداری کو قبول کر لے اور ان کے صدقے ہم سب کو دعوت اسلامی کا تادم عزیز وفادار رکھے مرکزی مجلس شورا کا آخری سانس تک ہم سب کو وفادار رکھے گزارش ہے میرا بھی دل میں تو مجبور ہوں رک نہیں سکوں گا میری خواہش ہے جو وہ خواہش یہ ہے کہ میرے اس مدن بیٹے کی قبر بارہ گھنٹے اب بیس سے بارہ گھنٹے کم کم 12 جائے کے قبر چاہی سچا کر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا عسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار یا رب اقبال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف آمین یا اللہ ہم سب کی مغفیرت فرمانی پیار حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی مغفیرت فرمانی اے اللہ مرحوم مفتی محمد فاروق رحمتہ اللہ تعالیٰ مغرت فرم اے اللہ قبر کی پہلی رات شروع ہوا چاہتی ہے اللہ ان قریب قبر کی تنہائیوں میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا اے رب کریم تو ہی ان کا اور ہم سب کا والی ہے مولا کریم ان کے لیے ہم تجھ سے آسانی کی درخواست کرتے ہیں رحمت کی بھیک طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمارے حاجی فاروق کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا اے مولا مرحوم کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما اے اللہ مرحوم کی قبر کو رحمتوں کے پھولوں سے بھر دے یا اللہ قبر کی وحشت اور تنگی کو دور فرما آمین اے اللہ اے اللہ زگتا قبر کے وقت امن نصیب فرما یا اللہ قبر مجرموں کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پوست ہو جاتی ہیں اور تیرے نیک بندوں کو جن پر تیرا کرم ہوتا ہے اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو سینے سے چمٹا لیتی ہے اے اللہ اس <ımm> سے رحم کی درخواست ہے کہ ہمارے فاروق بھائی کو قبر اس طرح دبائے جس طرح ماں شفقت سے مامتا بھری گود میں چھپا لیتی ہے سینے سے چمٹا لیتی ہے اللہ اللہ یا میرے فاروق کو کوئی تکلیف تو I'm اللہ میرے فاروق کو جنت البقیع میں منتقل کر دینا یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ میرے فاروق کی قبر کو روشن کرنا اللہ اے اللہ میرے فاروق کو بخش دے تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ انبیاء کرام کا واسطہ مرسلین کا واسطہ صحابہ کا واسطہ طبین کا واسطہ سید الشہد امام حسین کا واسطہ عبا سے علمدار کا واسطہ علی اکبر و علی اصغر کا واسطہ نہ کربلا کے ہر شہید و اصیر کا واسطہ میرے فاروق کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا اے اللہ, اے اللہ میرے فاروق پر ایسا کرم کرنے دے کے ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش ہو جائے یا اللہ یہ عالم ہے یہ عالم تھے انہوں نے خدمت کی تیرے دین کی خدمت کی قبول کر لے مولا مولا قبول کر لے غلطیاں معاف کر دے یہ معاف کر دے یہ بچارے بھری جوانی میں ہم سے رخصت ہو گئے اے رحمت والے مولا تیری رحمت کے حوالے ہے اللہ تری رحمت کے حوالے ہے اللہ تری رحمت کے حوالے ہے مولا میرے فاروض پر کرم کر دے مولا ہمارے غوث پاک کا واسطہ میرے فاروق پر کرم کر دے اے اللہ میرے اعلی حضرت کا واسطہ میرے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ کا واسطہ میرے فاروق پر کرم کر دے اسے آغوش رحمت میں چکا دے دے رحمتوں کے سائے تلے جگا دے دے ان کی قبر پر رحمتوں کا سائیبان کھڑا ہو جائے اے اللہ ان کے فیوز و برکات قیامت تک جاری رہے اے اللہ حاجی فاروق کا نعم بدل عطا کر دے ہمیں اور اچھے اچھے علماء اور مفتیانِ عطا کر دے جو ہیں ان کی حفاظت فرما اور بھی عطا کر دے یا اللہ کرتے محبوب کی امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو بے نیاز ہے ہم نیاز مند اے اللہ تجھے کوئی حاجت نہیں ہم حاجت مند ہیں اللہ ہمیں کثیر اولمائی کرام عطا فرما دے جتنے علما مشائق ہے سب کی حفاظت برما حق ہے اے اللہ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کر دے ہم سب کو مدینہ منورہ میں زیر گنبد خزرا محبوب کے جلبوں میں شہادت نصیب کر دے جنت البقیق میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوس عطا کر دے اِلاح المین میرے فاروق کو بھی محبوب کا جنت میں پڑوس دیتے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمان یا اللہ ان کے گھر والوں کو ان کے دوستوں کو اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلی سے شورہ کو صبر عطا فرمانے اے اللہ صبر عطا فرما صبر پر اجر عطا فرما الہ العالمین ان کے گھر والوں کو شکوا شکایت سے بچا ناجائز قسم کے واویلے سے بچا صبر صبر اور صبر عطا فرما اور ان کی زبانوں کو قابو نصیب فرما اے اللہ ان کی زبان سے کوئی بھی تیرے, تیرے کو ناراض کرنے والا کلمہ نہ نکلے ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہم سب کو مرنا ہے مگر اے اللہ ہم بندے ہیں اس لیے روتے ہیں اے اللہ ہمیں گریہ رحمت نصیب کر دے اے اللہ اس گریہ رحمت کا واسطہ جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر کیا تھا ان پاک پاکیز مقدس آنس کا واستا ہمیں حقیقی مانوں میں صبر اور وہ صبر تھا فرما جو تجھے پسند ہو بے صبری سے بچا دے مولا پوری امت کی بخش کر دے اے اللہ ساری امت کو بخش دے مولا ساری امت کو بخش دے اے اللہ اس کو ہم تیرے بندے حاجی مشتاق کاجری رحمت اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں دفن کرنے لے جا رہے ہیں اے اللہ ان پر بھی رحم فرما ان پر بھی رحم فرما ہم غریبوں پر بھی رحم فرما ہم بے قصوں پر بھی رحم فرما اللہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا یہ اچانک موت اے اللہ ہم سب کے لیے باغ سے عبرت ہے نہ جانے ہم تدفین کے لیے بھی جا پائیں گے یا بھی ڈیر ہو جائے ہم میں سے کوئی کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا مولا ایمان کی سلامتی کی بھیک دے دے مولا ایمان کی قدر نصیب کر دے عمل صالح نصیب کر دے اللہم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا والضاي بنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احییتہ من اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بھی بہت زیادہ اسلام کے قریب آئے ہوئے ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے کو کندھا دوں اور پی روحانی باپ ہوتا ہے ان کی بھی خواہش ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے کو کندھا دوں اگر آپ تک ہم پیل کریں گے تو امیر سنت تو سب کو منع کر دیا ہے کہ کوئی کسی کو نہ روکے آپ کی باہر کام الجا ہے برائے قدم کچھ دور دور رہ کر امیر سنت کو کندھا دیں کندھا دینے دیں یہ کسی مرید کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کا پیر اس کو گندا دے دے اللہ ہمارے مقتر اچھے کرنا چاہ ہمیں بھی اس ماحول پر استقامت دے دے اللہ گلابی پرست تو جو اسلامی بھائی کریبا ہے وہ ہیں ان سے براہ کرم انتظار ہے کہ کچھ ایسی صورت کر دے کہ ایک پیر اپنے موری کو کندھا دینے میں کامیاب ہو جائے ان الله <سؤال> وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لمجبه اله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزت عنّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں کبری انت کروں گا رت ہو گرارا روشن چند رت کو جب گرا درنا جتینسنا جب آئی بو آئے دیدار تار جنو چچا کر پتا کرنا رے اردار کرنا ن عزیز و کرنا عزیز و کروئی یار جب جب میرے جنازے کو لکھ کے نا کفر پتر ناموں کا خدا ہم پر ہم سایا کے پایا ہمیں دونوں جو یا ہوئے مدد یا نا دست ہر بہت توفیلے پہلے دلے در بلا بلا دشمن ہوئے سے الحمدللہ الحمد للہ بس یار سید یار یا رحم رام یا ما یا یا یا لکشما لکھمی يا زمو الله سيدنا هذا مولانا محمدا صلى الله تعالى على ادم ويوسف الله اذهب اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه الى صبر وقنا عذاب النار ہماری ممکن پیارے حبیب کی عمر اے اللہ ہم نے ہمارے حقیق بالکل کو تیری رحمت کے اے اللہ تیری رگپت کے ہمارے اب تو کیا محبت کا رشتہ کیا ہماری دوستیوں کا رشتہ ہے اردا تیری رحمت ہی کچھ ہے اس کے کارا <سؤال> آئے گا تو ہی کرم کرے گا رحمتہ اللہ بنائے گا روشن کرے گا لگا نہیں سکے لگاتے بھی روشنی ہو نہیں سکتی اللہ تیرے نور سے ہمارے قبر کو جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ جگے جگہ پکڑے تجھے گرو والا ریاس بچارے والے یاد کر <Suss> <S STO> میرا نو تر نہیں ڈچے مولا یا راجی چاخری سا میرا میرا کرائی کا مجھے میرا راجی سس کے صدقے میں ہو جا. اے میرے تو لگائے راجی ہوا بولا رسول بنا کو بخش دے ان کی قبر میں جدرتی کی کھول کی کی کی کی دے دونوں کی قبروں کو نور سے دے اللہ کے سے کو ایک ایک مدم ہے جب لیا اس سے پہلے لیا کوئی بچارا. اللہ میں کر اس, اس کی بھی سب کو مدینہ زیرے روپ میں سزرا لے لے میں شہرات کسی پتھرا دے میں نظر اور جب فردوس میں ہم کو آپ کو آج مشتارا کو ہر دور کے والے کو آقا کا کڑوس سی فرماتے ہیں ہر دل... دوارہ پسانا والی کو بھی آتا کا نہیں آتا جو مانگا وہ بھی کرنے جو نہیں مانگے وہ بھی ہم سات کے مولا کرن کی بات ہے ساحک اور اے لازم اے لازم تمام اولیاء اکرام کا کا واسطہ, میرے واسطہ میرے قطب مدیر مدیر کا واسطہ ہمارے ہر فاروق کی محبت کر دے بے حساب کو دے کبر کو نور سے ہر ہرے کبرتے نظر سیل کر دے ان کی قبر کو جدت یہ کبول ہم سب کے میں قبول محبوب کی اللہ مرحوم کے لبا یشین کو گھر والوں کو سبر جمیل جمیل مرے جزیل مرما یہ لال حاجی مارو ان کے والد صاحب ان کے بھائیوں پتیوں بھائیوں سب کو توفیق سبب پابندی کے ساتھ ہوں ان کے کی جو بھی خواتین کے میں شریک ہوں اور ان کے والد صاحب اور بھائیوں کو یہ بھی توفیق دے کہ آج یہ سال نیت بھی ساتھ میں کر رہے اور, اور اس اس سر پر مستقل ہے اور یہ سب ان کے سفر کرتے آج ایک یوروپ کے بھائی میری بات ہو گئی تیسری دن کے وعدہ کیا گیا سے کے لیے سفر کرنے اور روشے دار موجود ہیں تو وہ بھی کر لیں اور اللہ کہ ان کے ساتھ بنا لے لے اور ہاتھوں گا ہاتھوں چیتا وہ نہیں مدنی اور عمل کی بھی نیت فرمائے مدینہ اسی جمعہ کو نمازا جہاں فرمانا نے اور تین دن کے اجتماع میں یہ پڑھے رہے انشاءاللہ اور اللہ کو پھر زور کے میں دو پہلے گی اور پھر یہاں اس اس سے اللہ آتواست اللہ، سفر پڑے گا ضرور آئے آ آجائیں یہاں پر یہی پڑے رام دو فلوں یا یار یار ہمارے میرے سنت کو سدے جو ہوا ہے اس بدل بابا یا رب کریم ہم کریم ہمیں اس پیاری پیاری تحریک کا اسلامی کا کام کرنے نہیں ٹاپک یا اللہ ہمیں ہر اس قول ہر اسے سے محفوظ فرما ہر اس عرت ہر اس نقص میں میں فرما جس سے اس مرنی تحریری کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچے یا اللہ ہم سب کو ان کے مرکز سے مالا مال کر دے یا اللہ جتی <figuration> <sharp features>